یہاں تک کے جتنے مسائل آپ نے سنے ان کا تعلق احرام سے تھا اور احرام کے بعد اب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے کچھ ایک مسائل ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت غسل کرنا مصنون ہے اگر کوئی شخص آسانی سے مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جدہ میں یا کسی اور مقام پر غسل کر سکے تو یہ چیز سنت سے ثابت ہے ہستے پلا اتنی عمر رسی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے غسل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ رشیف لاتے تھے تو غسل فرماتے تھے اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں تلبحہ پڑھتے ہوئے اور پورے ادب اور تعظیم سے اور اس شہر کے احترام کو دل میں رکھتے ہوئے جانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس شہر کو بڑی عزت اور بڑا شرف دیا ہے اس کی عزت قدیم سے چلی آتی ہے اور مدعا ایک جگہ ہوتی تھی بیت اللہ کے اور وہاں قریب نقدان تھا اس کے درمیان دعا مانگنے کی اور اس کی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اسے کافی اونچا کرا دیا تھا تاکہ بیت اللہ پر آنے والے کی نظر پڑے لیکن اب تو نقشہ ہی بدل گیا اس لیے جس طرف سے بھی گاڑی والے چاہتے ہیں داخل ہوتے ہیں شہر کے متعدد راستے ہیں اور وہ جو مکہ مکرمہ کے متعلق تھا کہ کس بات سے داخل ہو اور کہاں پہ کیا دعا مانگے اب وہ بات نہیں رہی اور اس کی وہاں کی جغرافیائی تبدیلیاں ہیں اور حکومت وقت کے وہ پلان ہیں جو انہوں نے وہاں پر مختلف عمارات کھڑی کر دی ہیں اس کے بعد مسجد حرام میں داخلہ ہے اور مسجد حرام میں داخلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے بیت اللہ اور ایک اس کے گرد مسجد ہے یہ مسجد مسجد حرام کہلاتی ہے اس کا نام مسجد حرام ہے اور تمام وہ آداب جو دنیا کی دیگر مساجد میں ہیں اس مسجد میں بھی ہیں بلکہ ساری مساجد سے بڑھ کر ہیں اس لیے جس طرح ہم لوگ اپنے محلے کی یا اپنے ملک کی کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو جو چیزیں وہاں منع ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی یہاں منع ہیں اور بیت اللہ اس کی بچائے تو ادب اور احترام سے داخل ہو جوتے ایک طرف کو رکھ دینے چاہیے اور اگر ممکن ہو تو ایک لفافہ تھیلا ساتھ رکھ لینا چاہیے اور اپنے جوتے اس میں ڈال کر مسجد حرام کے اندر کسی بھی جگہ پر اپنی سہولت سے رکھ لینے چاہیے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اس کا تعلق صرف انتظام سے ہے کہ آدمی اگر اپنے پاس ایک تھیلا رکھا ہوا ہو کوئی کوئی لفافہ ہو اس میں اپنے جوتے ڈال لے اور نصیب حرام میں اندر جا کر جتنے بھی دروازے نام لکھے ہوئے ہیں کوئی نام اچھی طرح یاد کر کے ادھر ادھر دیکھ لے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں اور پھر جوتے وہاں رکھ دے کیونکہ جوتے وہاں گم ہو جاتے ہیں اور کچھ پتا نہیں چلتا اور بعض اوقات کئی کئی جوڑے خریدنے پڑتے ہیں اور انسان اس ادھیڑ بند میں لگا رہتا ہے کہ جاؤں گا تو جوتے بھی ہوں گے یا نہیں اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جوتے ایک لفافے میں تھیلے میں ڈال کے اپنی سہولت سے جگہ متعین کر کے کن رکھ دیے جائیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد شہر میں مسجد حرام میں جتنی جلدی ہو سکے حاضر ہونا مستحب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شور مت چائے اور آدمی اپنے جذبات اور اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کے غلبے کی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کریں بڑے اطمینان سے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش کی جگہ دیکھیے چاہیے اور کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیں سونا ہے تو سو لیں اور نیند ہے یہ چیزیں ہیں ضروری سب پوری کر کے اس وقت خدا کے گھر میں جائیں جب اور کوئی تقاضا ایسا نہ رہے تاکہ اب آپ سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں بعض اوقات نہ تجربہ کاری کی وجہ سے نا سمجھ کی وجہ سے محبت کے غلبے اور اللہ کے گھر کی زیارت اس کے غلبے کی وجہ سے لوگ اپنا سامان جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک طرح سے پھینک کے فوراً وزو کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد طواف میں بھوک لگ رہی ہے نیند آ رہی ہے اور جب طواف پورا ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ اب صحیح کروں یا جا کے سو جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے جذبات پہ تھوڑا سا قابو رکھے اور پورے اطمینان کے ساتھ کھانے پینے سے نیند سے سامان رکھ کے سب کاموں سے فارغ ہو کے اطمینان کے ساتھ جائے اگرچہ اس میں کچھ گھنٹے بھی لگ جائیں تو بھی کوئی مکرو نہیں ہے کوئی کراہٹ نہیں بیت اللہ میں حاضری کے لیے دن اور رات سب برابر ہیں اور مرض حرام میں داخل ہوتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے وہی دعائیں مانگنی چاہیے جو دعائیں ہم لوگ اپنے محلے اور اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں جاتے ہوئے مانگتے ہیں اور بیت الحرام مسجد حرام میں جب داخل ہوں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ تھوڑی ہی دیر میں دروازے سے داخل ہونے کے بعد جب آپ دالان کو کراس کر لیں گے اور سیڑھیاں اتریں گے تو سیڑھیاں اترنے کے بعد بیت اللہ پر نظر پڑے گی اور بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ یہ کہنا چاہیے بیت اللہ پر صبح نظر پڑے تو چند ایک کام کرنے کے ہیں اور ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تین مرتبہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا کام یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے یہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں اس گھر کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ دعا مانگنے کے لیے اس مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ آدمی جب کبھی عزت اور احترام کی چیز کو دیکھتا ہے کوئی بڑی چیز تو جذبات کی شدت کی وجہ سے اس چیز کی تعظیم اس کی عزت اس کی عظمت اور بسرگی کے اظہار کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اور یہ جو عرض کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے اس کے خلاف بھی فکاہ نے لکھا ہے مخدوم محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ تھے ٹھٹا سندھ کے اور بہت بڑے فقیر تھے حسد عبد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں تھے اور خواجہ یہ جو مختوب محمد ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ تھے یہ ٹٹھا میں تھے اور سمانے میں دونوں نے حدیث کا شریف سے حاصل کیا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث پڑھنے مدینہ منورہ گئے تھے اور مخدوم محمد ہاشم جو تھے ٹٹھا سک کے یہ بھی مدینہ نئے منورہ حاصل ہوئے تھے اور حدیث پڑھی تھی بدقسمتی سے جہاں ہم لوگوں نے پورے دین کو بھلا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وراثت کو بھی بھول گئے جو ہمارے آبا و اجتاد تھے مسلمان تھے کہ انہیں علم کے ساتھ کتنا تعلق تھا مختوم ہاشم بحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات القلود اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ کے ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ وہ تو, تو کہتے ہیں کہ رفایبین درین وقت مکروس اس وقت ہاتھ اٹھانا یہ مکرو ہے اور نقل کیا ہے انہوں نے اس کو امام حلیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام محمد سے اور امام ابو یوسف سے اور حوالہ دیا ہے کہ امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں سے یعنی ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ ان تینوں سے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں اس لیے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں اور حستے جابر رضی اللہ عنہ یہ حرکت اسے قرار دیتے تھے اور اسی وجہ سے علامہ سروجی رحمت اللہ علیہ نے ہدایات کی شرح میں لکھا ہے کہ ہمارا مذہب حنفی فاقا یہ ہے بیت اللہ کو دیکھ کے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں اور فضل المجہود نے بھی یہی تحقیق لکھی ہے یہ تو ساری چیز ہے جو مخلوم ہاشم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے ممکن ہے کوئی چیزوں کو پڑھے تو اسے اس قطبے سے اختلاف ہو کہ بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے تو مختوم محمد ہاشم اور خلید احمد صاحب احمد اللہ علیہ وسلم نے بسل مجموعی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ کی نکاح مبارک بیت اللہ پر پڑی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اللہ مسجد حاضر بہ تشریفم و قاظیم کے پردگار اس گھر کی شرافت اور اس کی عظمت و تقریماً اور اس کی بزرگی و محابطن اور اس کا روب اس کا دب دبدبا اس کی حیبت اللہ ان سب چیزوں میں اضافہ کر ود منشل کا ہوں وکلم ہوں اور اللہ جو کوئی شخص اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو اور اس گھر کی عزت اور احترام کرے تیری وجہ سے اور یہاں بھلائی نیکی کا کام کرے ممن حجہ ہوں اور حج کے لیے حاضر ہو یا وہ عمرے کے لیے حاضر ہو تو شریف محمد تقریم و اللہ اس آدمی کی شرافت پردگار اس کی عزت اور اس کی نیکی ان سب چیزوں میں اضافہ کرنا تو اس طرح کے جملے محقین کے نزدیک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں چنانچہ ایک طرف تو دیکھیے مخدوم ہاشم سندی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علین یہ حضرات ہیں دوسری طرف علامہ کرمانی ہیں بصری ہیں اور فت القبیر میں علامہ ابن حمام حنفی اور اللہ علی قاری حنفی رائے ان سب حضرات میں ہاتھ اٹھانے کو دعا کے لیے مستحب لکھا ہے اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو امام شافعی اور امام احمد احمد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے صدت المناسک نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کے کو دیکھتے وقت احادیث کی روایات سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے چنانچہ فتح القدیر میں منقول ہے بس چاہیے رفا یدین یہاں بھی سنت ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو حضرات کے علاوہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا مانگنی چاہیے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ہم نے انہیں کے قول کو ترجیح دی ہے ایک اس میں مسئلہ یہ بھی ہے یہ جو ہفتے جاب رسی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانا یہ یہودیوں جیسی حرکت ہے اور اس لیے مکرو ہے ترمزی کی روایت میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جیسے خدا کے گھر کو دیکھ کے بیت المقدس کو دیکھ کے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیتے تھے یہ مکرو ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ التجاب رسی اللہ عنہ نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کو مکرو قرار دیا ہو بلکہ متلقن صرف گھر کی زیارت اور رویت پہ ہاتھ اٹھانا یہ منع کیا ہے اور چونکہ یہ فعل یہودیوں کے متشابے شابے ہے اس لیے منع کیا ہے کہ یہودیوں جیسی حرکت خدا کے گھر کے ساتھ نہ ہو اور یہ بھی کہ جب پہلی مرتبہ نظر پڑے بیت اللہ پر تو اس وقت ہاتھ اٹھانا مستحب ہے بہتر ہے یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے بس پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی لی جائے اور یہ جو محققین کہتے ہیں کہ مکرو ہے تو اس کا مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ایسے کرنا مکرو ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ایسے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے اور امام نبوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے لوگوں نے ان کا نام کم سنا ہے اس لیے کہ لوگوں کو علم سے تعلق نہیں امام نبوی رحمت اللہ علیہ ابو فکریہ کن کی اور اللہ نے بہت علم دیا تھا اور ان کے والد کاروبار کرتے تھے اور بڑے مبارک آدمی تھے 685 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کا یہ فاضل بیٹا یعنی امام نبوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تو کل ان کی عمر سات برس کی تھی امام نبوی احمد اللہ کی تو للت القدر اللہ نے دکھائی اور جب یہ دس سال کے تھے تو ان کے والد نے انہیں دکان پہ بٹھا دیا اپنے معاشی حالات کی وجہ سے گواہ کاتے تھے اور اس کے کہ یہ بچہ خرید و فروخت کی چیزوں کو دیکھتا پڑھتا رہتا تھا مراکش کے ایک بزرگ تھے یاسین یوسف اپنے زمانے کے کابر اولیاء اللہ سے تھے اور جب امام نبوی رحمت اللہ علیہ دس برس کے تھے تو یہ ایک دن ان کی دکان کے سامنے سے گزرے یاسم یوسف مراکشی رحمت اللہ اور انہوں نے دیکھا گلی محلے میں بچے کھیل رہے ہیں اور اس کو امام نبوی رحمت اللہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دکان سے تو وہ نبوی جو تھے وہ بچوں سے تنگ آ کے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں مت کے جاؤ کھیل کے لیے پڑھنا تو یہ جو تھے شیخ یاسین بن یوسف احمد رہے اس تماشے کو دیکھتے رہے کہ بچے کھیل رہے ہیں ایک بچے کو بلا رہے ہیں وہ رو رہے اور کہتا ہے مجھے پڑھنا تو انہوں نے ان کے والد کو بلایا اور انہوں نے کہا اس بچے کو دکان سے اٹھاؤ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی بنے گا اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیز اور اس سے ایسا علم اس کے زمانے میں لفظ اور کو نہیں دے گا تو ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ان کے والد نے کہا کہ آپ نجومی ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نجومی نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس بچے کا مقام یہ نہیں ہے اور اب تاریخ بتاتی ہے آج آٹھ سو سال کے بعد بھی امام نبوی رحمت اللہ علیہ کو جاننے والے جانتے ہیں کہ شیخ یاسین بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا تھا اللہ ہی نے ان سے کہا ہوگا وہ جھوٹ بولنے والے آدمی نہیں تھے امام نبوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میرے والد نے مجھے اٹھایا وہاں سے اور میں نے بالغ ہونے سے پہلے پہلے پورا قرآن پاک اس کی تفصیل سمیت پڑھ لیا تھا ایسے لوگ تھے امام نبوی رحمت اللہ کی عمر کل چھیالیس برس ہوئی اور چھ انچاس ہجری میں وہ دمشق تشریف لائے انہوں نے پڑھا اور ان کے شاگرد رشید جو ہیں ابن الطاف رحمت اللہ علیہ انہوں نے امام نبوی کی یعنی اپنے استاد اپنے شیخ کی زندگی پہ لکھا ہے توفت الطالبین دیکھیے امام صحاوی کو دیکھیے البدایہ و نہایا کو دیکھیے ابن کثیر کی رائے ملا ان سب لوگوں نے لکھا اور اگر آپ دمشق کی تاریخ اس زمانے کی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دمشق اس وقت کتنا بڑا مرکز تھا اہل علم کا ابن اثاکر جو ہیں انہوں نے دمشق کی تاریخ لکھی ہے اور اب وہ چھپی ہے کچھ عرصہ پہلے اور پہلے تو بہت مشکل تھی چھ جلدی تھی اور, پڑھتے تھے اور بڑی تمنا تھی کہ خدا بندہ یہ تاریخ ابن ثاقر کی چھپ جائے اور اب الحمد چھپی ہے کوئی چالیس پینتالیس جلدیں ہیں اس کی لیکن کمال کی چیز ابن خدم نے دمشق کو جو کچھ لکھا ہے چالیس پینتالیس جلدوں میں اس سے پتا چلتا ہے کہ دمشق کسی زمانے میں کیا تھا امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے ہیں اور امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں رہ کے علم کو حاصل کیا اور وہیں سے یہ حج کو گئے تھے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسائی مبارک پہ بھی حاضری دی تھی اور خود فرماتے تھے کہ ہم ڈیڑھ ماہ کے قریب وہاں رہے ندینہ منورہ میں اور ابن افطار نے لکھا ہے کہ میں نے ان کے والد سے ان کی زندگی پوچھی تو انہوں نے کہا جب میں بیٹے کو لے کے حج پہ گیا تھا تو اسے بخار ہو گیا اور عرفات کے میدان تک بھی وہ بخار نہیں اترا لیکن اتنے شدید بخار میں اس بچے نے کبھی اس تک نہیں کی حتہ کے مناسب پورے ہوئے حج کے اور پھر جب دمشق ہم پہنچے ہیں تو اللہ نے اس پہ علم کی بارش برسا دی اور ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالی اعلیٰ امتحانات میں سے ڈالتا ہے لیکن اس امتحان کے بعد جو کرم نواسیاں ہوتی ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا شرح محسر دماغ نبوی رحمت اللہ نے لکھی ہے اور شرع مہست جو چھپی ہے بڑے صفحات ہیں اس کے اور اب وہ چھپ گئی ہے کافی اچھے سے ہی بول چھپ رہی ہے وہ تو بائیس جلدیں ہیں اس کی اسی وجہ سے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے شرح محسب کے مقدمے میں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال نقل کیے حسلی رضی اللہ عنہ کا قول غالباً حسل علی رضی اللہ عنہ کا انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عالم جب علم حاصل کر لے تو وہ نفلی روزے اور نفلی نماز پڑھنے والے آدمی سے بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے بزر اور اس ہستے بحریرا رسی اللہ عنہ کی بات نقل کی ہے کہ اس کے بحرا اور اس کے ہستبوزر رسی اللہ عنہ کہتے تھے کہ علم کا ایک باب جو ہم کسی کو سکھا دیں ہمارے نزدیک ایک ہزار نقل پڑھنے سے بہتر ہے جو علم کا ایک باب ہم سکھا دیں اب یاد آ گیا حسط حسطر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے کہ علم کا ایک باب جو ہم سیکھ لیں ہمارے نزدیک ایک ہزار نسل سے بہتر ہے یہ جو آپ حج کے مسائل سن رہے ہیں اور کہ ایک مسئلہ ان کا جو ہم کسی کو سکھا دیں چاہے لوگ اس پر عمل کریں اور چاہے نہ کریں یہ ہمارے نزدیک ایک سو نقل پڑھنے سے بہتر ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی آدمی پہ موت آ جائے اور وہ علم کو حاصل کر رہا ہو تو پھر شہید ہے اس لیے جو علم آپ حاصل کرتے ہیں مسائل کو سنتے ہیں اور اللہ تو پیق کرے تو اس کے اگر سیکھ لیں تو بھی وہ تو ہزار رقط سے بہتر اور سکھا دیں آپ کسی کو تو عمل کرے یا نہ کرے سو رقطوں سے بہتر ہے اور یہ حدیث سے امام نبوی رحمتہ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے نبوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے اگر انہیں مزید عمر بھی ہوتی چھیالیس برس سے زیادہ امام کو عمر جاتی خدا معلوم کتنا کچھ لکھ جاتے اس تھوڑی عمر میں بھی یہ حال ہوا اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ان کے بعد آنے والے یہ صبکی وغیرہ جو رحمت اللہ علیہ اگرچہ اپنے مقام کے بڑے لوگ تھے لیکن یہ دلش تھے جس مسجد میں امام نبوی رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے اس مسجد کے ایک ایک چپے پہ انہوں نے نماز پڑھی وہ کی نماز پڑھتے تھے پھر چار انگلیوں کی جگہ چھوڑ کے ایک بارش کی پھر نماز پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے, پھر پڑھتے تھے کسی نے کہا کے یہ کر کے آ رہے ہیں. اس مسجد کے چپے چپے پہ نماز پڑھیں ہیں تو روئے اور انہوں نے کہا کہ جہاں امام نبوی کے پاؤں لگیوں شب جی کا ماسا وان رکھ جائے اللہ کی قسمت اور اللہ میرے مقدر کو اونچا کر دے را. امام نبوی احمد تارے اتنے بڑے آدمی تھے یہ علم ہے جو زندہ قوموں کو تعظیم اور قدر سکھاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اہل علم ان کے پاؤں کے رکھنے کی جگہ لوگ اپنے سل دکھا دیتے ہیں کہ قوموں میں زندگی ہو اور قوموں کا زوال کا دوڑنا بہت دور آ ہم بات تو کر رہے تھے اس کی امام نبوی رحمتہ اللہ علیہ کے خطبے کی چلیے پھر وہیں سے بات کرتے ہیں امام نبوی رحمۃ اللہ علی نے بھی اس کو مستحب لکھا ہے اس کے بیت اللہ کو دیکھ پر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس معاملے میں احادیث انہوں نے نقل کی ہیں تو جن حضرات نے لکھا ہے خواجہ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کے بعد اگر افزار دیا تو ساری بحث کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ بیت اللہ کو جب دیکھے تو بیت اللہ کی تعزیم کے لیے نہیں بلکہ دعا مانگنے کی غرض سے دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے دو باتیں ایک تو یہ کہ لا اللہ افضل لا الہ الا اللہ تین مرتبہ دعا پڑھے دوسری دعا تیسری یہ کہ دعا میں مانگے کیا بہت چیزیں لوگوں نے لکھی کسی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ سے بغیر حساب کی جنت مانگے کسی نے لکھا ہے گناہوں کی نفرت جو بھی چیز چاہے لیکن اس میں دو بات یہ ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اپنی کے لیے چاہے اس کو مانگے جو کچھ اپنے ذہن میں آئے اللہ کے ساتھ تعلیم کی وجہ سے اللہ سے مانگے اور مالک پر اعتماد اس کے کرم پہ بھروسہ کر کے مانگے اگر ہندیا کا نیمک کم ہو گیا ہے اس سے بھی اللہ سے مانگ لے اور جیتے کا تسمہ کم ہو گیا ہے تو اس سے بھی مانگ لے اس لیے کہ دینا تو اللہ ہی میں ہے اس کے گھر میں کھڑا ہو کے بھی مانگے اور اس سے باہر بھی یہاں بھی یہ مانگنے والے بدلتے رہتے ہیں فقیر اور بھیکاری دینے والا آقا تو ایک ہی ہے اور جگہ بدلتی رہتی ہیں اپنا گھر مسجد بیت اللہ مکہ مکرمہ مبینہ منفرہ جگہ بدلتی رہتی ہیں لیکن دینے والا ہاتھ تو ایک ہی کرم کرم اور اور فضل کا مالک ہے اور وہ اللہ تو ایک بات تو یہ جی ہے اور دوسری بات وہ ہے جو ہاں اللہ لڑ ارشاد فرماتے تھے مرتبہ حاصل ہو رہی تھی کہ اللہ سے کیا مانگ سے اللہ سے مانگ مانگا کہ اپراد دیزار میں جب بھی دعا مانگا کروں مجھے رد نہ فرمایا میری دعا کو قبول کر لیا جائے, جائے یہ ہزارہ دعا سے ایک اچھی دعا ایمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مانگ لی تو یہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ لے کہ خدا بندہ جب بھی تجھے پکاریں تو اس پکار کا جواب مرمت کرنا عمایت فرما میں اگرچہ اس نہیں ہوں مگر تیری عشت تیرا شرط تیرا کرم اور تیرا فضل بہت بڑی چیز ہے اور تیری رحمت کا ایک ایک چینٹا اور اس کا ہزارواں حصہ اس ساری دنیا کے گناہ کرانے کو کافی اور تو ہی تیرے دسترخوان دے گئے اور تو ساری دنیا اس کو دے دے تو بھی وہ اتنی بھی کمی نہ ہوئی جتنا سوئی کوئی کوئی سمندر میں ڈال کے نکال گئی تو اس کے قدم کے بھروسہ کر کے مانگنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگا ہے وہ مہربانی کریں گے اور دے دیں گے اسی طرح چوتھی بات کے خیال کرنی چاہیے کہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا مستحب ہے بعض اوقات آدمی تھک جاتا ہے سفر سے ان چیزوں سے تو بیت اللہ کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے مانگنے رکھتا ہے اگر مانگنے میں جی اس طرح لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر مانگنا یہ جی مستحب ہو